دیکھے قرآن میں ایک سورہ ہے ارحمان ارحمان کی ایک آیت یہ ہے یس الہو منفی سماوات ورد کل یومن ہوا فیشان فوائے رب کمات کو زبان اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ زبین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس سے مانگتا ہے اس سے مانگ کر اس کو چیزیں ملتی ہیں جو وہ چاہتا ہے تو فرمایا کہ کل نجومن ہوا شان یعنی گاڈ ہر مومنٹ ایک نئی اسٹیٹ میں ہوتا ہے نئی حالت میں ہوتا ہے شان کے معنی ہوتے ہیں حال اسٹیٹ تو دیکھیں یہ جو قرآن کا جو ورڈ ہے یہ خود خدا کے نسب سے نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ خدا اپنی گروہی کو مینیفیسٹ کرتا ہے ہر مومنٹ یا اپنے آپ کو ایوالو کرتا ہے یہ سب نہیں مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر دن ہر مومنٹ خدا پیزنٹ رہتا ہے کہ کوئی انسان اس کو پکارے اور وہ اس کو دے جو وہ چاہتا ہے خدا ہر ہر وومن اویلیبل ہے آپ کو اٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو رسپانس دینے کے لیے یہ مطلب ہے اس کا ایک حدیث اس سلسلے میں آئی ہے اس آیت کی وضاحت میں وہ بہت ہی زیادہ اس بات کے کلیئر کرتی ہے حضرت عبد اللہ اب امر کی حدیث ہے یہ آپ کو سورہ اس سورہ کے تحت تفسیر القرطبے میں پڑھ سکتے ہیں اس میں تین الفاظ ہیں یکف و ضم بن و یکشف و کر کا مطلب یہ ہے ہر لمحہ اللہ موجود ہوتا ہے اویلیبل ہوتا ہے کہ وہ کسی گناہ کرنے والے کا گناہ معاف کریں کسی کے پرابلم کو وہ سالو کرے اور کسی پکارے والے کے پکار کا جواب دے ہر لمحہ وہ اویلیبل ہے ہر لمحہ کیونکہ خدا کو نیند نہیں آتی خدا کو انگل نہیں آتی خدا کبھی رس نہیں لیتا تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو قرآن میں بتائی گئی ہے